جنت و دوزخ کے سلسلے میں شرکت کیجیے آج انشاءاللہ شاء و جل فرشتوں کا خوف جہنم اس تعلق سے کچھ مدنی پھول پیش کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں فرشتے نوری مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا فرمایا ہے نہ یہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں ان کی غذا کیا ہے ان کی نظا ذکر اللہ ہے تصویر ہے اور یہ جو چاہیں شکل اختیار کر سکتے ہیں اللہ تبارک کا تعالی انہیں جو حکم دیتا ہے وہ بجا لاتے ہیں ان کی مختلف ڈیوٹیاں اور یاد رکھیں انسان نو سے زیادہ جنات ہیں اور جنات سے زیادہ فرشتے ہیں بر اللہ تعالی کے کچھ فرشتے ایسے ہیں کہ جب سے اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا دوزک کو پیدا فرمایا تو دوزک کے ڈر کی وجہ سے وہ نہیں ہنسے کیوں نہیں ہنسے کہ, کہ کہیں اللہ تعالی ان سے ناراض ہو کر انہیں جہنم کے عذاب میں مبتی لانا اللہ وقت واقع یاد رکھیے ادائے سنت کی نیت سے مسکرانا ثواب اور مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے اور آواز پیدا ہو مسکرانے میں ہونٹ پھیلے انداز ظاہروں آواز بھی پیدا ہو یہ زہرک ہے یوں کہیے کہ ہنسنا پہلا پہلی کیفیت مسکرانا مسجد میں ہنسنا قبر میں دھرا لاتا ہے مسجد کے باہر ہنسیں تو کوئی حرج نہیں اور کہا یہ ہے کہ اتنی آواز کے ساتھ آپ ہنسیں کہ اور لوگ بھی سنیں تو کہا, کہا میری اکالی سلاد اسلام سے ثابت نہیں اور کئی بزرگ جو ہیں اتباہی سنت میں کہا کہا نہیں لگاتے تھے اور ہنسنا میرے اکالی سلاد اسلام سے ثابت ہے مسکرانا تو عادت جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام تو فرشتے ہنستے نہیں ہم کہہ کے لگاتے کہہ کے لگا رہے ہیں حالانکہ ہمیں اپنے انجام کا پتا نہیں کہ ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا قبر جنت کا باز ہوگی یا جہنم کا گڑھا قیامت پلک چھپکتے میں گزرے گی یا پچاس ہزار سال کا دن نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا گنا کا ہم نہیں جانتے پل سراج سے گزرنے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے نہیں جانتے ہمارے قیدی ختم نہیں ہوتے ہماری ہنسی ختم نہیں ہوتی ہم جنت میں جائیں گے یا دو میں جائیں گے کس کو معلوم ڈرنا چاہیے تو فرشتے جو معصوم ہیں بعض جو نا وہ بچوں کو بھی معصوم کہتے معصوم بچے نہیں معصوم انبیاء اور فرشتے بچے معصوم نہیں بولے والے کہ دیں. چھوٹے بچے یوں کہہ دیں تو یہ گناہوں سے معصوم ہیں فرشتے گناہ کر ہی نہیں سکتے تو یہ تو خوف جہنم سے ہستے بھی نہیں ڈرتے اور ہمیں کہ ہمارے کہہ نہیں رکتے اللہ ہمیں اپنا خوفتا فرما دے اور خوف جہنم نصیب فرما دے یہ جو میں نے گزارشات آپ کو ابھی عرض کی یہ امام غزالی نے احیاء علوم میں نقل کی ایک بزرگ حضرت سیدنا بکر بن عابد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے ابن ابی لیلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد ابو الحسن سے پوچھا کیا فرشتے بھی ہنستے تو انہوں نے جواب دیا جب سے جہنم پیدا کی تب سے عرش کے نیچے والے فرشتے نہیں ہنسے اور نوم امام غزالی نے یہ بھی نقل کیا جب دوزک کو بنایا گیا تو فرشتے خوف زدہ ہو گئے اور جب انسان کو اللہ تعالی نے پیدا کیا تو فرشتوں کی گھبراہٹ وہ ختم ہو گئی کہ یہ جہنم ہمارے لیے نہیں بنی اللہ اکبر اللہ, اللہ جہنم سے امان عطا فرما دے ان اعمال سے امان عطا فرما دے جو جہنم کی طرف لے جانے والے یاد رکھیے مومن کی ایک علامت یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ جہنم کا خوف رکھتا ہے وہ ڈرتا ہے کہ اللہ تبارہ کا و تعالیٰ اسے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے اللہ کے ولی حضرت سعم حسن بصری رحمت اللہ تعالی پارہ انیس سور فرقان کی آیت نمبر تریسٹھ وہ عباد الرحمان اللدین یمشون الرد ہؤن اور رحمان کے وہ بندے کے زمین پر آہستہ چلتے ہیں اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اہل ایمان ایسے لوگ ہیں جن کے کان آنکھیں اعضا آج اختیار کرتے ہیں جب یہ ہی آجزی اختیار کرتے ہیں تو جاہل ہی لوگ انہیں مریض سمجھتے ہیں کہ یہ بیمار ہیں حالانکہ وہ بیمار نہیں حسن بصیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالی کی قسم وہ صحت مند ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے جو دوسرے دلوں میں نہیں ہوتا آخرت کے متعلق ان کا علم انہیں دنیا سے باز رکھتا ہے آخرت کے متعلق ان کا علم انہیں دنیا کی لگژریز سے آسائش سے باز رکھتا ہے یہ قیامت کے دن کہیں گے کون جو دنیا میں جہنم سے ڈرتے تھے اللہ تبارک کا واطہ کا خوف کھاتے تھے قول الحمدل پارا بھائی سورہ فاتر نمبر چونتیس فور اور کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کیا حضرت سعمہ حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ عز و دل کی قسم انہیں دنیا کا غم نہیں ستاتا انہیں ہر وقت آخرت کا خوف لگا رہتا ہے حصول جنت کے لیے کوئی کام ان پر بھاری نہیں جہنم کی آگ کا خوف انہیں رلاتا ہے جو شخص اللہ تعالی کے صبر دلانے سے بھی صبر نہیں کرتا اس کا نفس حسرتوں کا شکار ہو کر دنیا پر پل پڑتا ہے اور جو شخص کھانے پینے کو ہی اللہ تعالی کی نعمت سمجھتا ہے وہ کم علم میں اور عذاب میں گرا ہوا ہے تو جنتی لوگ کیا کہیں گے قرآن کیا کہہ رہا ہے جنتی کہیں گے سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمارا غم دور کر دیا پہلے وہ غمگین تھے کیا غم تھا اللہ ناراض نہ ہو جائے کہیں برا خاتمہ نہ ہو جائے کہیں جہنم میں ڈال نہ دیا جائے اور جب انہیں جہنم سے بچایا جائے گا اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کریں گے اللہ کی حمد بیان کریں گے کیا ہمیں خوف ہے کیا ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم خوف زدہ ہیں جو یہاں خوف زدہ ہیں ان کو امن ملے گا جو یہاں ہی وہ مطمئن بیٹھے ہوئے تو ایسا نہ ہو کہیں آخرت میں ڈرایا جائے اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ اور کتنی پیاری بات فرمائی کہ اللہ کے نیک بندوں کو جنت حاصل کرنے کے لیے کوئی کام بھاری نہیں لگتا کون صبح صبح اٹھے وضو کرے پانچوں ٹائم نمازیں اور وہ تعلیم بھی تو حاصل کرنی ہے اسٹڈی بھی تو کرنی ہے دکان پر بھی تو ٹائم دینا ہے دوستوں کو بھی تو ٹائم دینا ہے میچ بھی تو دیکھنے گنا بھرے چینل بھی تو دیکھنے نہ جانے کیا کیا دھندے کرنے کتنا ٹائم نکالیں کیسے ٹائم نکالیں پانچوں نمازیں پڑھیں مگر جو جنت میں جانا چاہتا ہے اس کے لیے یہ کام مشکل نہیں ہے لاکھوں روپے کی سکاحت بنتی ہے ہماری کیسے دے دیں کروڑ روپے کی سکاط بنتی ہے کیسے دے دیں جو حصول جنت کا شوق رکھتا ہے اس کو یہ کام مشکل نہیں نگاہوں کی کیسے حفاظت کریں گناہوں بڑا دور ہے کیسے نگاہوں کی حفاظت کریں سوچ سے کیسے بچیں بھی بات بھی نہ کریں یار آپ کہتے غیبت ہو گئی آپ کہتے چگلی کر دی آپ کہہ رہے ہیں کہ فضول باتیں کر رہے ہیں پھر کیسے ہم کیا کریں پھر تو حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی رہنمائی فرما رہے ہیں جو حصول جنت چاہتا ہے اس پر کوئی کام بھاری نہیں یہ حج کریں گے اتنے لاکھوں روپے خرچ ہو جائیں گے اولاد کو قرآن پڑھائیں گے تو ان کے فیوچر کا کیا ہوگا ان کو عالم بنائیں گے تو بھوکے مریں گے یہ استقفراللہ استقفر اللہ اللہ کفیل اپنے بندوں کی رزق کا جو اس کے دین کے خادم بنیں گے اس کو وہ محروم رکھے گا ایسا نہیں ہے تو بہرحال جو جنت میں جانا چاہتا ہے جنت کے حصول کا شوق ہے اس پر عبادت بھاری نہیں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھاری نہیں ہے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے نار دو زخ سے مجھ کو مے مغفرت کر کے بے جے کر دے راشد میری التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے ہمین اللہ جرنی من النار آمین ہامین سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وی و بارک ہی صلی وسلم شعب ایمان حدیث نمبر نو سو پندرہ نائن ون فائیو جبریل امی علی السلام یہ فرشتوں کے سردار ہیں فرشتوں کے آقا ہیں ہر فرشتہ معصوم یہ تو معصوموں کے سردار ہیں بارگاہ رسالت سالت میں حاضر ہوئے اس حالت میں کہ رو رہے ہیں رحمتعم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا ابراہیم تمہیں کس چیز نے رلا دیا عرض کی جب سے اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے میری آنکھیں اس وقت سے کبھی اس کے خوف کے سبب خوشک نہیں ہوئی کہ مجھ سے کہیں کوئی نافرمانی نہ ہو جائے اور میں جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں لاہ اکبر معصوم نہیں معصوموں کے سردار ہیں صرف معصوم نہیں ہے سردار معصوموں کے اور خدا کا خوف دیکھیں جہنم کا خوف دیکھیں کہ جب سے اللہ نے جہنم پیدا کیا میری آنکھیں خشک نہیں ہوئی اللہ اکبر کیا ہمیں بھی خوف خدا سے رونا نصیب ہوتا ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا نصیب ہوتا ہے عمر بدیوں میں ساری گزاری کیا اس پر رونا نصیب ہوتا ہے اپنی غفلتوں پر رونا نصیب ہوتا ہے نیک اعمال کی بجا آوری کی سستی کی بنا پر کوئی رونا نصیب ہوتا ہے خوف قبر خوف قیامت خوف پلسرات خوف جہنم کی بنا پر کوئی رونا نصیب ہوتا ہے ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی تو آنسو بہ جاتے ہیں ہماری حسرتیں پوری نہیں ہوتی آنسو بہ جاتے ہیں دنیاوی طور پر کوئی مصیبت پہنچے تو آنسو بہ جاتے ہیں آخرت کیوں بھولے ہوئے ہم موت اور اس کے بعد قبر ہے جنت کا باغ یا جہنم کا گڑھا پھر قیامت ہے پچاس ہزار سال کا دن پھر پندرہ ہزار سال کا پول سرات کا سفر ہے پھر کہیں جا کر جنت یا جہنم ہے اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور داخل جنت فرمائے مسندی امام احمد بن حنبل حدیث نمبر تیرہ ہزار تین سو بیالیس ون ڈبل تری فور ٹرو حضرت سین انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امی علی صلاۃ سے دریافت فرمایا کیا بات ہے میں نے کبھی مکائیل علیہ السلام کو ہنستے نہیں دیکھا عرض کی جبریل امی علی السلام نے بارگاہ رحمت اللہ علمین جب سے اللہ تعالی نے جہنم کو پیدا کیا ہے میکا علیہ السلام کبھی نہیں ہنسے اور ہماری وہ ہنسی نہیں بند ہوتی کاش ہمیں خوف خدا سے آنسو بہانا نصیب ہو جائیں تیرے خوف سے پتا یا الٰہی میں تھر تھر رہوں گا پتا یا الٰہی آمین صلوا على الحبيب صلى الله تعالی علی محمد و علی الیہی و صحبیہی و بارک وسلم تفسیر قرطبی میں ہے کہ ایک رات میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے وہ نوجوان قرآن پاک پڑھ رہا تھا کاش ہمیں بھی تلاوت قرآن کا شاف حاصل ہو قرآن پاک میں سور رحمان پارہ ستائیس کی آیت نمبر سینتیس کی اس نے تلاوت کی فعیزن شکوت عمدہ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا جیسے سرخ نی وہ نوجوان کھڑا ہوا اور وہ رونے لگا اور ایسے رونے لگا کہ اس کی آواز گھٹ رہی تھی اور کہہ رہا تھا ہائے میری خرابی جس دن آسمان پھٹ جائے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا نوجوان تجھ پر افسوس ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے تیرے رونے کی وجہ سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے اکبار آسمان کے فرشتے تو رو رہے ہیں اور ہم کہہ کے لگا رہے ہیں یاد رکھیے منکول ہے کہ جو روتا ہوا جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا روتا ہوا جہنم میں ڈال دیا جائے گا جو دنیا میں روئے گا اللہ تعالی آخرت میں اس کی ہنسی میں اضافہ فرمائے گا تو ہم خوف خدا سے رو رہے ہیں یا دنیا کی غفلت میں ہنس رہے ہیں غور کر غور کر اللہ اکبر ہنس رہے ہیں کہ گاہک کو چکر دے دیا ہنس رہے ہیں اس کو بے وقوف بنا دیا شراب پی رہے ہیں اور کہہ کے لگا رہے ہیں گندے کام کر رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے کہہ کے لگا رہے ہیں گناہوں برے چینل دیکھ رہے ہیں کہہ کے لگا رہے ہیں کفریات بکی جا رہی ہے یہ کامیڈین جو ہیں یہ مسخرے جو ہیں یہ لطیفے سنا رہے ہیں اور کفریہ باتیں کر رہے ہیں ادھر کہہ کے لگ رہے ہیں استغفر اللہ استفر اللہ ہنس ہنس کر گنا ہو رہے ہیں ہس ہنس کر, کر طرح طرح کے کی گناہ کیے جا رہے ہیں تو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہیں روتا ہوا جہنم میں نہ ڈال دیا جائے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معصوموں کے سردار اور تعلیم امت کے لیے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے صحابہ بھی تابعین بھی بزرگ بھی چنانچہ حضرت سیدنا حمران صدی اللہ تعالیم فرمات نسائی حدیث نمبر 5514 ہزار پانچ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سر مزمل کی آیت نمبر بارہ تیرہ تلاوت کی آئیے ہم بھی سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ اور گلے میں پھنستا کھانا اور دردناک آزاد اس کا ترجمہ ہے دو آیتوں کا میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے یہ آئے تلاوت فرمائی تو آپ پر غشی تاریخ ہو گئی اکبر اللہ اکبر اور ہماری غفلت ہے کہ ختم نہیں ہوتی نصائی شریف حدیث نمبر یہ پچھلی جو روایت ہے یہ نصائی کی نہیں کسی اور حدیث کی کتاب کی ہے کتاب الزہد ابن حنبل امام احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ایک سو چھیالیس اور نصائی شریف حدیث نمبر پانچ ہزار پانچ سو چودہ میں ہے کہ میرے اکالی فلاط اسلام دعا کیا کرتے تھے اللہ عمنی آؤز بھی من عذاب آزاب جہنما و من عذاب القبر ان آزابل اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں یہ تعلیم امت کے لیے میرا کالی صلاح اسلام تو بخشے بخشا ہے اور جس پر نظر ڈال دیں وہ بھی بخشا جائے جس کو چاہیں جنت میں داخل فرما دیں امت کی تعلیم کے لیے دیکھیں آپ دعا کر رہے ہیں کیا ہم بھی دعا کرتے ہیں جہنم سے بچنے کی عذاب قبر سے بچنے کی مغرب اور فجر کی نماز کے بعد تین تین مرتبہ او ہوم جرنی من النار او ہوم جرنی من النار او ہوم من, من, من النار یہ پڑھ لیا کریں اللہ نے چاہا تو جہنم کی آگ سے امان نصیب ہو جائے گی پناہ نصیب ہو جائے گی اللہ کی پناہ نصیب ہو جائے گی اور بہت تو تین الفاظ تو ہیں تو اس کو یاد کر لیں اللہ عمہ من النار اور اگر یہ الفاظ نہیں یاد ہوتے تو اپنی مادری زبان میں کہہ لیں کہ یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو جہنم سے پناہ مانگتا ہے تو جہنم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرا بندہ مجھ سے تیری پناہ مانگ رہا ہے تو اس کو پناہ عطا فرما سبحان اللہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے امان عطا فرمائے کتاب ال دعا امام طبرانی نے لکھی اس میں ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے یہ اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرماؤ سبحان اللہ جو تیرے خوف سے آنسو بہا کر دل کو صاف کر دیں قبل اس کے کہ آنسو خون بن جائیں اور داڑھیں انگارے بن جائیں اللہ اکبر اللہ اکبر میرے عقلی وسلم کیا دعا کر رہے ہیں یہ اللہ مجھے رونے والی آنکھیں عطا فرما ہمیں کہکوں میں مزہ آتا ہے اس کے میں خوف خدا میں رونے کے جو مزہ ہے نا وہ کہ لگانے سے بڑھ کر ہے اور خوف خدا سے جب آنسو بہائیں گے تو انشاءاللہ اللہ دل صاف ہو جائے گا گنہوں کا میل دور ہو جائے گا حضرت سیدنا یحییٰ علا نبی جینا ولی سلاط حضرت سیدنا زکریہ علیہ سلاط وسلام کے فرزند ارجمن آپ کے شہزادے اور اللہ کے نبی ان کے بارے میں تفسیر روح بیان میں لکھا ہے کہ آپ گھر سے چلے گئے بہت تلاش کیا تو ایک قبر پر روتے ہوئے پائے گئے حضرت سیدنا زکریہ علا نبی علیہ سلاۃ اسلام نے فرمایا بیٹا کیوں روتے ہو حضرت سعیدنا علیہ السلام نے جواب دیا مجھے امی نے بتایا کہ حضرت جبریل علی السلام نے آپ کو خبر دی یعنی حضرت ذکریہ علیہ السلام کو کہ جنت اور دوزک کے درمیان ایک آگ کا جنگل ہے جس کی تفیش ختم نہیں ہوتی اور اس کی تپیش ختم ہوتی ہے آنسو بہانے سے یہ سن کر حضرت سیدنا زکاریہ اللہ نبی جینا ولی سلاط اسلام نے فرمایا روتے رہو بیٹے روتے رہو اللہ و تیرے تیرے یا یا الہی الہی آمین اللہ کے فرشتے معصوم وہ خوف خدا سے خوف جہنم سے روتے ہیں اور انبیاء جو کہ معصوم ہیں وہ خوف جہنم سے روتے ہیں اور ہم ہے کہ ہمیں کچھ توجہ ہی نہیں ہے احساس ہی نہیں ہے علم دین کی بھی کمی ہے معلومات کی بھی کمی ہے اللہ ہمیں جہنم سے امان عطا فرماتا جہنم میں لے جانے والے اعمال سے ہمیں امان عطا فرما دے جہنم میں لے جانے والا ایک عمل اس میں بہت سارے لکھے ہوں ہیں جہنم کے خطرات مکتبت المدینہ کی کتاب ہے اس میں سے ایک عرض کرتا ہوں بنیادی جو جہنم میں لے جانے والا عمل ہے وہ تو کفر ہے شرک ہے اور بقیہ بہت سارے گنا ہیں جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں ہر گنا چاہے وہ چھوٹا گنا ہے اس پر جہنم کا استحقاق ہے اللہ کی پناہ یتیم کا مال کھانا یہ بھی جہنم میں لے جانے والا عمل ہے اور قرآن پاک میں بھی اس کی برائی بیان کی گئی چنانچہ پارا چار سورہ نساء کی آیت نمبر دس میں ارشاد ہوتا ہے اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ ترجمہ کنزور ایمان وہ جو یتیموں کا مال نہ حق کھاتے ہیں تو وہ اپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اور کوئی دم جاتا ہے کہ بھڑکتے دھڑے بھڑکتی آگ میں جائیں گے اللہ کی پنا اللہ کی پناہ تو یتیموں کا مال نہ حق کھانا اس کا کوئی سامان اس پر قبضہ کر لینا زمین پر قبضہ کر لینا مکان پر قبضہ نہ حق طریقے سے کر لینا اس کو جھڑکنا اس کو تکلیف دینا اس کو ایزا پہنچانا برا سلوک کرنا یہ سب حرام ہے اور گناہ کی باتیں ہیں یاد رکھیں اس کی سزا جہنم کا عظیم عذاب ہے اللہ ہمیں بچائے اور بہت سارے خاندانوں میں جہالت کی وجہ سے دین سے دوری کی وجہ سے دنیا کی محبت کی وجہ سے میراث تقسیم نہیں ہوتی والد کا انتقال ہو گیا تو اب بھائی آپس میں کاروبار کمبائن کر رہے ہوتے ہیں اور بچے بھی بالغ نابالغ سب چل رہے ہوتے ہیں بہنوں کو میراش نہیں دیتے بھائیوں کو میراش نہیں دیتے کوئی مانگے تو اس کو وہ ایک اخلاقی قرار دیتے ہیں لڑائی سمجھتے ہیں اس کو تو وہ بھی توجہ کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے امان عطا فرما دیں اللہ جرنی منار من امین, امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیہ